ہم بو نات بچوں کے لیے صلاحی کہانیاں اور بہت کچھ اپنا ڈبلو رہا ہے دس الحمدللہ ڈاٹ کام والسلام للہ من لا نبی بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب والكتاب الذي أنزل من قبله الاخر الاخر فق صدق اللہ آج کے درس کا آغاز سورت النساء کی آیت نمبر 136 سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے یادین آمنو آمین بلہ و رسولی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اپنے رسول پر اور ان کتابوں پر جو اس نے نازل کی ہیں اس سے پہلے اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ مجھے سمجھنا چاہیے کہ یہ خطاب مجھ سے ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خطاب آپ سے ہے اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ اے اوپر اوپر سے ایمان لانے والو اندر سے بھی ایمان لے آؤ اے زبان سے ایمان لانے والو عمل سے بھی ایمان لے آؤ اے قانونی ایمان لانے والو حقیقی ایمان بھی لے آؤ تو ایک مفہوم تو اس کا یہ بیان کیا گیا اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ دوسرا جو مفہوم ہے وہ بھی ہم ہی سے خطاب ہے اے ایمان والو تم ایمان پر ثابت قدم رہو, رہو ایمان پر جمے رہو ایمان پر ڈٹے رہو حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں اور کفر کی یلغار کیسی ہی کیوں نہ ہو اور زمانہ کیسے ہی کیوں نہ بدل جائے اور حالات اور خیالات میں کیسی ہی تبدیلی کیوں نہ آ جائے تم تو بہار ہو یا کہ خزاں لا الہ الا اللہ ہی کہتے رہو اور ایمان پر جمے رہو ثابت قدمی اختیار کرو یا یوح الذین آمنو آمین اے ایمان والو ایمان لے آؤ یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو تیسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ اے وہ لوگوں جو پہلے نبیوں پر ایمان لائے ہو میرے آخری نبی پر بھی ایمان لے آؤ جو پیغام پہلے نبی لے کر آئے تھے وہی پیغام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے تو کیا وجہ ہے کہ تم ابراہیم پر تو ایمان رکھتے ہو اسماعیل پر تو ایمان رکھتے ہو یعقوب پر تو ایمان رکھتے ہو موسا پر تو ایمان رکھتے ہو عیسا پر تو ایمان رکھتے ہو علیہم السلام لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تو یہ گویا کہ ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب ہے جو نبوت کو ماننے والے ہیں ان سے خطاب ہے کہ جب تم دوسرے نبیوں پر ایمان رکھتے ہو تو خاتم النبیین پر بھی ایمان رکھو تورات پر ایمان رکھتے ہو زبور پر ایمان رکھتے ہو انجیل پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے صحیفوں پر ایمان رکھتے ہو تو پھر قرآن پر بھی ایمان لے آؤ اس لیے کہ قرآن میں بھی وہی صداقتیں ہیں جو دوسری کتابوں میں وہی حقائق ہیں جو دوسری کتابوں میں دوسری کتابوں میں توحید کا ذکر ہے قرآن میں بھی ہے دوسری کتابوں میں ایمان کا ذکر ہے قرآن میں بھی ہے دوسری کتابوں میں نبوت اور وہی کا ذکر ہے قرآن میں بھی ہے دوسری کتابوں میں آخرت کا ذکر ہے قرآن میں بھی ہے دوسری کتابوں میں سچائی کا ایسار کا احسان کا حکم ہے قرآن میں بھی ہے تو کیا وجہ ہے کیوں فرق کرتے ہو کہ دوسری کتابوں پر تو ایمان رکھتے ہو لیکن قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ دوسری کتابوں پر بھی کہاں ایمان رکھتے ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا اس کے تورات اور انجیل پر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اے ایمان والو ایمان لے واللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اس سے پہلے آپ میں سے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ جو عربی گرامر جانتے ہیں مدارس کے طلبہ بھی تشریف لاتے ہیں بعض علماء بھی ذرہ نوازی فرماتے ہیں اور دوسرے حضرات بھی اس پر غور کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان لیا آؤ اس کتاب پر الزی نزلہ اللہ رسولی جو اس نے نازل کی ہے اپنے اس رسول پر بل انزل من قبل اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی قرآن کے لیے لفظ استعمال کیا نزلہ کا اور پہلی کتابوں کے لیے لفظ استعمال کیا انزلہ کا نززلہ اور انزلہ کیا فرق ہے دونوں میں عربی زبان میں نزلہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہونا اور انزلہ کا معنی ہوتا ہے یکا یک دف نازل ہو جانا دوسری کتابیں دفعتن نازل کر دی گئیں موس علیہ اسلام تور پر گئے اور اللہ نے ساری کی ساری تورات ان کے حوالے کر دی اور قرآن دفعت نازل نہیں ہوا بتدریج کم و بیش ساڑھے بائیس سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا کبھی ایک سورت کبھی ایک آیت کبھی چند آیات تو اللہ نے قرآن کو تدریج سے نازل کیا آہستہ آہستہ نازل کیا اور اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ اللہ اللہ خود بیان فرمائیں گے حکمتوں کو تو ہم بھی کچھ عرض کریں گے تو فرمایا کہ اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر اور ان کتابوں پر جو اس نے نازل کی اس سے پہلے اس پر مجھے یاد آیا قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک میں پارے میں فرماتے ہیں انا نہزدیک رو ان نا لہ ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو قرآن کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم نے نازل کیا ذکر کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے تو کسی عیسائی نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ ذکر کا معنی ہے نصیحت ذکر کا معنی ہے یاد دہانی تو جیسے قرآن نصیحت ہے یاد دہانی ہے اللہ کے پیغام کی تو اسی طریقے سے بائبل بھی نصیحت ہے اور یاد دہانی بھی ہے تو گویا کہ اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جیسے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے تو بائبل کی حفاظت بھی اپنے ذمے لی ہے تو تم مسلمان یہ کیوں کہتے ہو کہ تو اور انجیل میں تحریف ہو گئی قرآن محفوظ ہے اس عد سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو بھی اللہ کا ذکر ہے جو بھی اللہ کا پیغام ہے اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے تو جیسے قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے تو گویا کہ اللہ تو رات اور انجیل کی بھی حفاظت کرنے والا ہے تو کسی عالم نے جواب دیا کہ اللہ نے یہاں, فرم، یہاں پر فرمایا ہے انا نحن نزلنا ہم نے قرآن کو نازل کیا ذکر کو نازل کیا نزلہ اور نزلہ کا معنی ہے وہ کتاب جو تدریجن نازل ہوئی اور تدریجن قرآن نازل ہوا ہے تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئی لہذا اس آیت کریمہ سے صرف قرآن کے بارے میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے لیکن کسی دوسری کتاب کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی اور الحمد قرآن اسی طرح سے محفوظ ہے جس طریقے سے آسمان سے جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے کائنات کے سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین انسان اور بہترین سینے پر نازل کیا تھا اسی طریقے سے قرآن محفوظ ہے تو یہ نزلہ اور انزلہ کا فرق زیادہ تفصیلی بحث نہیں کرتا ویسے طالب علم جانتے کہ نزلہ اور انزلہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن یہاں یہ نکتہ بیان کیا گیا تو میں نے بھی عرض کر دیا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ اور جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کے ساتھ وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کے ساتھ بَلْ يَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کے ساتھ فَقَدْ ظَلَّ ذَلَّ ظَلَ تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ یاد رکھیے قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایک نبی کا کفر یہ سارے نبیوں کا کفر ہے اور ایک کتاب کا کفر اور انکار یہ ساری کتابوں کا انکار ہے قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہو آمن بلا ہم سب ایمان لے آئے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہمارے اوپر اور جو کچھ نازل کیا گیا سارے نبیوں پر ہم ایمان لے آئے سارے نبیوں پر ملا اکتی بت ہی لا ہی بین احد من رسولی ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے اور دوسروں کو نہ مانے الحمد ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سارے نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں مگر یورپ کے بگڑے ہوئے ذہن یورپ کے بگڑے ہوئے انسان جو انسانوں کی شکل میں حقیقت میں حیوان اور درندے ہیں وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں رکھتے بلکہ حضور کا مذاق اڑاتے ہیں حضور کی تزلیل کرتے ہیں تزحیک کرتے ہیں خاکے بناتے ہیں کارٹون بناتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ ان کو تباہ فرمائے ان الدین آ منو سم کفرو سم آ من سم کفرو سم داد بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے لم یقن اللہ یق فرحم اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہر گز نہیں بخشے گا ملا لیا ہوں سبیلا اور نہ ہی انہیں منزل کا راستہ دکھائے گا ایمان ایک ایسی چیز ہے اور کلمہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سو سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں السلام یا قبلا اسلام سے پہلے جتنے بھی کسی نے گناہ کیے ہوں جب اس نے کلما پڑا ایمان لے آیا تو گزشتہ زندگی کے سارے گنا معاف ہو گئے لیکن جو شخص ایمان لائے پھر کفر کرے مرتد ہو جائے پھر ایمان لائے پھر کفر کرے تو ایسے شخص کے گنا معاف نہیں ہوتے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انو آخذا فل جاہلیا زمانہ جاہلیت میں ہم نے جو کچھ کیا تھا کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ اما من احسن امن کم فل اسلام فلا یو آخ جس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر وہ اچھا مسلمان ثابت ہوا تو زمانے جاہلیت کے کسی گناہ پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا ومن اصی زب عمل ہی جاہلیہ بل اسلام لیکن جو شس اسلام قبول کرنے کے باوجود وہی حرکتیں کرتا رہا جو زمانے کفر میں کرتا تھا تو فرمایا کہ جو کچھ جاہلیت میں کیا تھا اس پر بھی مواخذہ ہوگا اور جو کچھ اسلام قبول کرنے کے بعد حرکتیں کی ان پر بھی مواخذہ ہوگا ڈبلو تو اگر کوئی بد نصیب ایمان قبول کر لے پھر کفر کرے پھر ایمان لائے پھر کفر کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی معاملہ ویسے تو الگ ہے لیکن کچھ اس سے ملتا جلتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر اللہ پاک کسی کو توبہ کی توفیق دے دے تو اس کو بھی چاہیے کہ توبہ کی توفیق ملنے کے بعد اب اس زندگی کی طرف واپس نہ جائے جو توبہ سے پہلے کی زندگی تھی توبہ سے پہلے بے حیائی کی زندگی تھی بے حجابی کی زندگی تھی ارانیت کی زندگی تھی بدکاری کی زندگی تھی نماز چھوڑنے کی زندگی تھی اللہ کے حکموں سے بغاوت کی زندگی تھی حضور کی اطاعت سے رو گردانی کی زندگی تھی اب اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی تو اب پھر اس زندگی کی طرف واپس نہ جائے اب توبہ پر قائم رہنے کی کوشش کرے تو فرمائے کہ جو کفر میں بڑھتے چلے جائیں گے تو ایسے لوگوں کی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں اللہ منزل کا راستہ دکھائے گا بشیر المنافقین عزاب علیما منافقوں کو خوشخبری سنا دیجیے کس بات کی خوشخبری یہ استحزا کے طور پر ہے یہ ذلیل کرنے کے لیے ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی یہ ایسی ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے آپ کہیں خوشخبری ہو آپ کے ورنٹ آ گئے ہیں خوش خبری ہو آپ کے لیے سو جوتوں کی سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ تزلیل کے لیے استحزا کے لیے استخفاف کے لیے منافقوں کو خوش خبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تخون ال اولیاء اولیا دون المؤمنین وہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر ہائے اللہ ان منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان والوں سے دوستی نہیں لگاتے کافروں سے دوستی لگاتے ہیں کیسے کہیں آج یہ کریمہ ہم مسلمانوں پر صادق آتی ہے ہمارے وڈیروں پر صادق آتی ہے ہمارے لیڈروں پر صادق آتی ہے ہمارے حکمرانوں پر صادق آتی ہے صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا پورے عالمی اسلام پر صادق آتی ہے ایمان والوں سے دوستی نہیں لگاتے کافروں سے دوستی لگاتے ہیں اور دوستی بھی کیوں لگاتے ہیں عزت کی تلاش میں قوت کی تلاش میں طاقت کی تلاش میں آئے میرے اللہ مجھے آج تک یاد ہے اپنے سوبے کے ماشاء اللہ بظاہر دیندار وزیر اعلی صاحب کا بیان آج تک مجھے یاد ہے نے کہا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے امریکہ ہمارے ساتھ ہے آرمی ہمارے ساتھ اللہ اکبر یہ تین قوتیں اللہ کا تو پتا نہیں ساتھ ہے نہیں ساتھ لیکن ان کو یہ گمانڈ تھا اصل تو اللہ کا تو نام ایسی لے دیا ایسی شیر کا وزن پورا کرنے کے لیے اصل تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور آرمی ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ورنہ جس کے ساتھ امریکہ ہو اس کے ساتھ اللہ ہو سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں امریکہ تو شیطان اکبر ہے دجال اکبر ہے دور حاضر کا ہم کیسے کہہ لیں کہ کسی کا دوست بیک وقت امریکہ بھی ہے اللہ بھی ہے نہیں ہو سکتا مگر کہا انہوں نے ہمیں کوئی خطرہ نہیں اپنے مخالفین کو چیلنج دیتے ہوئے کہا اس لیے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور فوج ہمارے ساتھ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے دوستی لگاتے ہیں عزت کے حصول کے لیے طاقت کے حصول کے لیے سوچ یہ ہے کہ اگر کافر ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں عزت ملے گی دبدما ملے گا غلبہ ملے گا اللہ کہتے ہیں تک ان کیا ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت وہ جو کہتے ہیں چیل کے گھونسلے میں گوشت کہاں چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں ایسا ہو سکتے کتنا بیوقوف ہے وہ شخص جو چیل کے گھونسلے میں گوشت تلاش کر رہا ہو ارے وہ تو خود گوشت کی تلاش میں ہے اور تم اس کے گھونسلے میں گوشت تلاش کر رہے ہو وہاں عزت کہاں کافروں کے پاس عزت کہاں جو ذلیل ہیں ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں کیسے نادان ہے کہ جس کے پاس عزت کے خزانے ہیں جو ان کا مالک ہے خالق ہے محسن ہے رزاق ہے اس کے پاس عزت نہیں تلاش کرتے اس کے دشمنوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں اسے ناراض کر کے اور غیروں کو اس کے دشمنوں کو راضی کر کے عزت تلاش کرتے ہیں جبکہ عزت تو صرف اللہ کے پاس ہے یہ ایک ایسی جنس ہے جو اللہ کے سوا کہیں ملتی نہیں ہے اللہ پاک کے ہاں تو عزت ہے لیکن اللہ پاک کے سوا کسی اور جگہ یہ ملتی نہیں ہے عزت جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی عزت ہے اللہ نے سورہ منافقون میں بھی فرمایا بل اللہ عزتوں بلی رسول ہی بلی رس بلکمین المنافقین لا منافکین فرمایا کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے عزت تو اللہ کے رسول کے پاس ہے اور عزت تو ایمان والوں کے پاس ہے لیکن منافق سمجھتے ہی نہیں ہیں منافق سمجھتے نہیں ہیں یہودیوں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں عیسائیوں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں اور جس کے پاس عزت ہے اس سے عزت مانگتے ہی نہیں جو کہتا ہے آؤ میں تمہیں عزت دوں گا اتنی عزت دوں گا کہ زمانے کا امام بنا دوں گا او میرے سامنے جھک جاؤ میں تمہیں کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا اور جھکے تو صحیح ایک دفعہ میرے سامنے جھک جاؤ سچے دل سے جھک جاؤ ایسا نہیں کہ پانچ وقت میں جھکو ساری زندگی میں میرے سامنے جھک جاؤ سیاست میں میرے سامنے جھک جاؤ تجارت میں میرے سامنے جھک جاؤ معاشرت میں میرے سامنے جھک جاؤ معیشت میں میرے سامنے جھک جاؤ جھونپڑے میں میرے سامنے جھک جاؤ اور محل میں میرے سامنے جھک جاؤ اپنے ملک میں میرے سامنے جھک جاؤ اور انٹرنیشنل سطح پر میرے سامنے جھک جاؤ پھر میں تمہیں کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا میں نے عرب کے چرواہوں کو کھجور کی چپلیں پہننے والوں کو اور پیوند सदा کپڑے پہننے والوں کو اتنی عزت دی کہ کیسر کسرا کے درباروں پر چھا گئے اور ان کا یہ یقین بن گیا کہ عزت ہے تو ایمان میں ہے عزت ہے تو اسلام میں ہے عزت ہے تو قرآن میں ہے عزت تو ہے تو اللہ کی عبادت میں ہے اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے عزت ہے تو حضور کی غلامی میں ہے اللہ بڑا پیارا شعر ہے ربی ال کی مناسبت سے چلے یہ یاد بھی کر لینا مجھے بڑا پسند آیا شاعر تو ایسے ہی تھا لیکن ایک شعر ایسا کہہ دیا شاید یہی اس کی مغفرت کا سبب بن جائے اس نے کہا گدا ہوں مجھے شاہ کر دیجئے اللہ اکبر اللہ سے خطاب کر کے کہہ رہے اللہ سے التجا کر رہا ہے گدا ہوں مجھے شاہ کر دیجئے اللہ میں گداگر ہوں فقیر ہوں بیکاری ہوں مجھے بادشاہ بنا دے اللہ مجھے بادشاہ بنا دے کیسے اسلام آباد کی کرسی دے دوں بادشاہ بن جاؤ گے نہیں کیا عجیب بات کہی کہتے ہیں گدا ہوں مجھے شاہ کر دیجئے مقام محمد سے آگاہ کر دیجیے اگر آپ نے مجھے مقام محمد سے آگاہ کر دیا اور مجھے حضور کا غلام بنا دیا تو میں تو بادشاہ بن جاؤں گا میں بادشاہ بن جاؤں گا مجھے ایسا بادشاہ بنا دیجئے گدا ہوں مجھے شک کر دیجئے۔ مقام محمد سے آگاہ کر دیجیے ارے بھائیو عزت لمبی کاروں سے نہیں ہے اور عزت بڑے بڑے بنگلوں سے نہیں ہے اور عزت کھنکھناتے نوٹوں سے نہیں ہے اور عزت بینک بیلنس سے نہیں ہے اور عزت نئے نئے جوڑوں سے نہیں ہے اور عزت نوکر چاکر کی فوج سے نہیں ہے عزت تو اسلام میں ہے عزت و ایمان میں ہے عزت تو قرآن میں ہے عزت تو اللہ کی عبادت میں ہے عزت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے مسلمانوں نے شام فتح کر لیا بیت المقدس میں داخل ہونے لگے تو کافروں نے عیسائیوں نے پیشکش کی کہ ہم سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں اپنے امیر المین کو بلا لو اگر وہ آ گئے ہم بغیر جنگ کے ہی بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے سیدنا عمر بن خطاب چلے اس لیے کہ خام خاں مسلمان لڑنا نہیں چاہتے تھے کسی کا خون بہانا نہیں چاہتے تھے چلے حید عمر بن خطاب مدینہ منورہ سے آئے میرے اللہ میں نے اخبار میں دیکھا ہمارے لیڈر صاحب نے ہمارے لیڈر صاحب نے لندن میں جا کر جس ہوٹل میں قیام کیا ایک رات کا کرایہ بیس لاکھ روپے یہ صرف کرایہ ہے ایک رات کا کرایہ بیس لاکھ روپے صرف رہیش کا باقی چیزیں الگ اور میں نے دیکھا کہ حکومت نے وضاحت کی کہ عزت قائم کرنے کے لیے یہ کام کرنے پڑتے ہیں ہاں یہ خرچے برداشت کرنے پڑتے ہیں لیکن عمر بن خطاب چلے اللہ کہ عمر فاروق کا سچا غلام اتا فرما دے چلے مدینہ منورہ سے اونٹ پر سوار ایک غلام ساتھ لیا اور خوش نصیبی ہے میری کہ میرا نام حضرت عمر کے غلام سے ملتا جلتا ہے بعد روایات میں آتا ہے کہ نام کا نام غلام کا اسلم تھا اللہ ہمیں بھی عمر فاروق کا سچا غلام بنا دے ردی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اب پیون زدہ لباس ساداس سا لباس ایک ملازم ہے خادم ہے ساتھ بس اور کچھ بھی نہیں کوئی بھی نہیں مہا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ دوسرے صحابہ استقبال کے لیے آئے درخواست کی حضرت یہ لباس مدینہ منورہ میں تو چل جاتا ہے مگر یہاں نہیں چلتا یہاں نہیں چلے گا اگر آپ اس لباس میں گئے تو یہ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھیں گے کہیں گے تمہارے امیر کو تمہارے بادشاہ کو ڈھنگ کا لباس بھی میسر نہیں ہے لہذا لباس بدل لیجئے قربان جاؤں سیدنا عمر بن خطاب کے قدموں کی خاک پر حضور کے غلام کے قدموں کی خاک پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کن تم الناس و الناس وکسر کم اسلام تم دنیا میں انسانوں میں سب سے زیادہ ذلیل تھے سب سے زیادہ تھوڑے تھے یہ صحیح فرمایا ہے تو نے شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو رومی اور ایرانی جو تھے یہ اربوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے اتنا حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے تو فرمایا کہ تم زمانے میں سب سے زیادہ زلیل بھی تھے اور سب سے زیادہ قلیل بھی تھے اللہ پاک نے اسلام کی برکت سے تمہیں بڑھا دیا بہت بڑھا دیا لاکھوں میں کر دیا مکن تم ازلاسکم اللہ بل اسلام اور تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ ذلیل تھے اللہ نے کلمے کی بنیاد پر تمہیں عزت دے دی ایمان کی بنیاد پر تمہیں عزت دے دی تم اللہ کے نبی کے غلام بنے اللہ نے تمہیں عزت دے دی محمد العصہ بغیر اللہ اللہ یاد رکھو اگر تم نے ایمان کو چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اور کلمہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کرنا چاہا لباس کے اندر اور شان و شوکت کے اندر اور اچھی سواریوں کے اندر اور خدم حشم کے اندر عزت کو تلاش کرنا چاہا تو اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا اسی لباس کے ساتھ وہ اس متمدن ملک میں داخل ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر یب تغونا ان دہم العزا کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں ان کو دوست اس لیے بناتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے گی عزت جمی عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے کسی اور کے پاس عزت ہے نہیں کہیں نہیں عزت عزت کے سارا خزانہ اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے لہذا میرے بنو گے تو عزت دوں گا ارے یہ کیا عزت ہوئی لوگ سامنے جائیں تو سلام کرے اور سلوٹ مارے اور پیٹ پیچھے ماں بہن کو گالیاں دیں ماں بہن کو گالیاں گلی ترین گالیاں یہ کیا عزت ہے عزت تو وہ ہے جو میرے آقا کو حاصل ہے قبر میں سوئے ہیں مدینہ منورہ میں سوئے ہیں اور کروڑوں کے دل اپنے ہاتھوں میں لے کر سوئے ہوئے ہیں کروڑوں دلوں میں عزت ہے آقا کی عزت اور آقا کے غلاموں کی عزت اللہ کے نیک بندے جو دنیا سے چلے گئے آج تک دنیا ان کو عزت کے نام سے یاد کرتی ہے ظاہری اسباب تو نہیں تھے ان کے پاس اللہ سے سچا تعلق تھا اللہ نے عزت عطا کر دی عزت اللہ لِلَّهِ جَمِيعًا عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ان إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَحْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ اور اللہ نے تمہارے پاس یہ فرمان بھیجا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر اور استحزا ہوتا ہوا سنو فلا تک ادو